سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا من خَافَ مَقَامَ مقام اور النَّفْسَ عَنِ جل فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ ہوا <الْمَعْوَى> گزشتہ جمعے کو ایک حدیث کا ذکر چلا تھا جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا کہ ما تمام النحم تمام نعمت کیا ہے یعنی کون سا شخص ہے جو یہ دعوی کر سکتا ہے کہ مجھے تمام نعمت حاصل ہے جبکہ یہ بات معلوم میں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا تو رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیث کا جواب اس سوال کا جواب دیا کہ الفوض و بل من النار تمام نعمت یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ حاصل کرنے میں اور جنت کو پا لینے میں کامیاب ہو جائے اسے تمام نعمت حاصل ہے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کی زندگی ہر طرح سے مکمل ہوگی کامل و اکمل ہوگی اور یہی تمام نعمت کا معنی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے تگو دو ہونی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ ان نسر اللہ غالیہ کہ اللہ رزت کا سودا بہت, بہت مہنگا سودا ہے ان جنت اللہ تعالی کا سودا جنت ہے جو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا سودا ہے لمبا اور ساؤتھ انڈ فی الجنت خیروں میں نے دنیا و جنت کی صرف ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے اور دنیا کی تمام دولتوں اور سربتوں سے قیمتی ہے تو جب اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں بہت ہی دو کرنی پڑتی ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے کتنی تگو دو کرنی پڑے گی یہ تفکیر ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور اس کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی مجاہدہ یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا وہ کوشش جو باقاعدہ جہاد ہو جہاد کوشش کا نام ہے مجاہدہ کوشش کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہدے کا ذکر ایک حدیث میں فرمایا ہے المجاہد من جاہد نفسا ہو اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے یعنی مجاہدہ ایک عمل ہے جس کا آغاز اپنے نفس سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے اور یہیں سے مجاہدے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے یہ دل تقوی کا محل بھی ہے اور شیطانی وساوس کا محل بھی ہے آغاد قرآن میں تین گروہوں کا تعارف ہے ایک منین کا جن کو متقین کہا گیا وہ دل دل متقین اور تخوا نبی اسلام کے فرمان کے مطابق دل میں ہوتا ہے ایک حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے اب تخوہ ہاں نا باشاور علاقل اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فوا کے تقوا یہاں ہوتا ہے لنا اللہ الرحوم ہوا ولا دماغ ہے ولا کے جنا قربانی کے ذکر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کے گوشت یا خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارے دلوں کا تقوا پہنچتا ہے دوسرا گروہ کو کا کر ان اللہ دین سوا علیہم ہے ام لم تندر لا یؤمنون مین اہل کفر اور ان کے اس کفر کے نسبت بھی دلوں کی طرف ہے فرما کہ ختم اللہ غلوب اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی اور تیسرا گروہ منافقین کا ان کا جو بھی نفاق تھا اور جو بھی کفر تھا اس کا استناد بھی ان کے دلوں کی طرف ہے فی ملوگ مرض ان کے دلوں میں مرض ہے ان کے دل مریض ہے تو گویا یہ دل ہی اصل مرکز ہے تقوی کا بھی اور کفر و نفاق کا بھی اور ایک انسان جب مجاہدے کے عمل کا آغاز کرے گا تو اس کا پہلا جو نشانہ ہوگا جو مرکز ہوگا وہ اس کا دل ہوگا المجاہد من جاہد نفسا حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے نفس کی اصلاح کرے اور جو بیماریاں ہیں دلوں کی اور نفوس کی ان بیماریوں کے خلاف ڈٹ جائے جو کہ بڑا مشکل عمل ہے لیکن اس مجاہدے کے بغیر تمام نعمت کا حصول ممکن نہیں ہے اس حدیث پر بار بار غور کیجیے یہاں تمام نعمت کا ذکر ہے کتنی اہم حدیث ہے اور تمام نعمت پانے کے لیے کس قدر محنت درکار ہے جبکہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے پسینے بہانے پڑتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی ان کو نعمت نہیں مانتا نبی نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ لو کانا جی دنیا تاید اللہ جناح بڑھاؤ ماں سکا کافر نے شروع پر اگر یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا مگر وہ کفار کو مشرقین کو منافقین کو دے رہے خزانے دے رہے میں یہ دنیا کے اسباب اور دنیا کے مال حقیقی نعمت نہیں ہے تو جو حقیقی نعمت نہیں ہے اس کے حصول کے لیے ہم بہت کچھ محنت کرتے ہیں جو حقیقی نعمت ہے بلکہ تمام نعمت ہے اس کے لیے کس قدر جدوجہد درکار ہے اور کتنی محنت مطلوب ہے اس کا خود ہی اندازہ کیجئے یہ مجاہدے کا عمل حقیقی کامیابی پر منتج ہوتا ہے جس کا آغاز انسان کا دل ہے انسان کا نفس ہے نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچائے ایک صحابی پہ رحمد اللہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا کہ بعض اوقات میرے نفس میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اتنے بھیانک لان اخر من مسو اس وقت میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس خیال کے آنے سے پہلے میں آسمان سے گر جاتا زمین پر گر جاتا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور یہ خیال میرے دل میں نہ آتا اتنی پریشانی ہے اس معاملے کی رسول اللہ, اللہ سم نے ساتھ روایا الحمد للہ ہل بھی رقد کئی رو دل وس اس اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے سارے مکر کو اس کی ساری چالاکیوں کو اور اس کی تمام چال بازیوں کو وسوسے تک محدود کر دیا وہ وساوس کے ذریعے تمہارے دلوں پر وار کرتا ہے اس سے آگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس نفس سے مجاہنے کے لیے اور شیطان کے مساو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہارے پاس نور وحی ہے آیات بہینات ہیں روشن دلائل ہیں اور یہ تعلق ہی ان تمام امراض کا علاج ہے اللہ میں اپنے قیم رحم اللہ نے نفس کی ساری شرارتوں کو جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں دو نقطوں میں معذور کیا ہے کہ دو مرد ہیں جو انسانوں کے دلوں کو لائق ہو سکتے ہیں ایک مرد شہو اور دوسرا مرد شبح مرد شاہواں کیا ہے نفس کی خواہشات کو اپنا حاکم بنا لینا اور خواہشات نفس کا پیروکار بن جانا خواہشات نفس کا غلام بن جانا ہر معاملے میں اپنے نفس کی خواہشات کو مقدم کر لینا حالانکہ یہ بات بائروں میں کہ ہمارے نفوس تو شیطانی وساوس کا نشانہ بنتے ہیں اگر ہر خواہش کا احترام کریں گے تو یہ در حقیقت شیطانی وساوس کا احترام ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لائید و حت یقون ہوا ہو تب ال ماجدوں میں اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری خواہشات میری لائیو شریعت کے تابع نہ ہو جائے تو نبی اسلام کی اس حدیث کے ساتھ اس مرد شہوہ کا علاج کیا جائے یہ مرد شہوہ کب پیدا ہوتا ہے جب ایک انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور یہ ایک ایسا بدھ ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے اس کا علاج بہت ضروری ورنہ یہ دنیا دنی جو ہے یہ انسان کے لیے مہلک ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ مال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس نے سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا اور میری امت کو بھی ہلاک کر دے گا جب دنیا کی محبت ہوگی تو خواہشات نفس انسان پر حاکم ہو جائیں گی ہر خواہش کی تکمیل چاہے گا اور یوں بربادی کا سفر شروع ہو جائے گا کیونکہ دنیا کی محبت اور خواہشات کی تکمیل یہ حلال و حرام کا امتحان ختم کر دیتی ہے اور ایک انسان دنیا میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو حلال و حرام کا فرق محسوس ہی نہیں ہوتا رسک حرام کے جو مفاسد ہیں ان کا ادراک باقی نہیں رہتا نبی نبیر اسلام کا فرمان ہے لنگت خل جنت رحم البا دیر حرام انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے خون پیدا ہوتا ہے فرمایا کہ اگر ایک قطرہ خون کا رسک حرام سے بن گیا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اتنی شدید وعید ہے اس کے باوجود ہمارے کاروبار سودی اور معیشت میں بہت کچھ حرام کے عناصر شامل ہیں حالانکہ سود ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالی نے براہ راست اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے ایک سود خور انسان جب کے دن اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اللہ رزت اسے اسلحہ تمائے گا یہ اسلحہ لے لو ہتھیار لے لو تمہیں دنیا میں میں نے اپنے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج کیا تھا آؤ ہتھیار لے کر لڑو مجھ سے جنگ کرو میرے ساتھ ایسے انسان کے پلنے میں کیا باقی رہے گا یہ خواہشات نفسانی کی حکمرانی جو ہے یہ حکمت دنیا کی بھی نہ بن نبیر اسلام جو رحمت اللہ عالمین انسانیت سے محبت کرنے والے اپنی امت کی نجات کے حریث جن کا فرمان ہے کہ انی لاخن بھجن تمہاری نار ون تمتخا حمبو کہ میں اس قدر تمہاری نجات کا حریث ہوں میرا بس چلے تو تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو جہنم سے کھینچوں اور جنت میں داخل کر دوں اس قدر حریس ہوں لیکن کچھ بدبخت انسان ایسے ہیں جن کے لیے بیگمبل اسلام کی ہاتھ اٹھے بدوڑا کے لیے صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں تائسا عبد الدینار تائسہ عبد الدیرحم تائسہ عبد الخمیساں سا عبد الخمینا تائشہ انتا کا سا وہی راشی کا فلنتا کا سر اے اللہ دلم و دنار کے پجاری کو برباد کر دے ساحلی زیب و زینت کے پجاری کو برباد کر دے جو ہی زیب و زینت کی خاطر اپنے دین کو فراموش کر دے حلال و حرام کے فرق کو مٹھا دے اور دنیا کا متقلب بن جائے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے یا اللہ اس کی موت یک لخت نہ آئے بلکہ تائی سبنتا کا سب بھائی دشی کا فلنتا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اور وہ کانٹا اس کے پاؤں میں پڑا رہے اس کی تکلیف میں تڑپ رہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے اس طرح اس کی موت آئے روی رشدام بدوا کر رہے ہیں حالانکہ اس قدر حریص ہیں آپ اپنی امت کی نجات کے لیے لیکن یہ شخص در حقیقت اس واحد کا مستحق ہے کیونکہ محبت دنیا یہ مرد شہوہ کا ذریعہ بنتی ہے اور پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے فرمایا کہ فاما منتخب وہ آسر اور حیات الدنیا فرجیم ہی الما ہوا جس شخص کا نفس پوری کی طرف مائل ہو جائے اور سرکش بن جائے جس سرکشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آسر اور الدنیا وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے ظاہری حسن و جمال ظاہری زیب و زینت دنیا کے عہدے اور وقار دنیا کے مال کی کثرت اس فرص میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے فرمایا کہ ایسے انسانوں کو معلوم نہیں ہے فعم جہیم ہی الْمَأْوَى ہوا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق متکافر حد تر تم کثرت سے مال کی طلب نے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے لو خان البن آدم وادیا نے ملزا بن لبا الم السانس ورا ابف ابن آدم ابن آدم, ابن آدم کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد اگر دو سونے کی وادیاں ہوں تو وہ قناعت نہیں کرے گا بلکہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کے لیے جد جائے گا دو انڈسٹری اور فیکٹری ہیں اس پر سمر و شگر نہیں کرے گا اس کی کوشش ہوگی کہ تیسری فیکٹری بھی لگ جائے اسی کے پیچھے بھاگتا رہے گا ہتھی کہ اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں کاٹ دے گی اور ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی جب قبر کی مٹی کا سامنا ہوگا تو یہ دنیا دنی جو ہے بالکل بے حقیقت ہو جائے گی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن ریاض رضی اللہ عل بڑے عظیم صحابی بہت بڑے تاجر مرد الموت میں آ گئے آخری وقت آ گیا ان کا سمان تجارت کمرے میں لایا گیا کسی زمین کا نفع ایک صندوق میں بند تھا اور پیش کیا گیا کہ فلاں زمینوں کی آمدنی آپ کو دی جا رہی ہے اس میں چاندی اور سونا تھا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تھا ملیات دل اس صندوق میں چاندی اور سونا ہے کش سونا اور چاندی نہ ہوتے بلکہ اونٹ کی لید ہوتی اور بکری کی مہنگنیاں ہوتی اس میں مراد المود نے یہ دنیا ٹھیکی پڑ چکی ہے اس کے رنگ ٹھیکے پڑ چکے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا یہ تم لے لو میں یہ مال و سر اور اس کا بوجھ اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا بیٹا بڑا متقی انسان تھا عبداللہ کہا کہ ابا جان مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں کوئی طلب نہیں صحابہ گرام کی عجیب تربیت تھی جب اللہ پاک یہ فرمان نازل ہوا مین کم میں یوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف دنیا ہے اور جن کے دل دنیا کی محبت سے سرشان ہے ایک صحابی عبداللہ بن فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے اوپر میں یہ بات ماننے پر مجبور ہوا کہ دنیا کی محبت بھی کسی انسان کے دل میں ہو سکتی ہے ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے محبت کی جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو پھر مجھے ماننا پڑا کہ دنیا کی محبت میں کوئی چیز ہے ورنہ اس سے قبل ہم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ مرا دنیا بھی محبت کے قابل ہے اب دیکھیں سارے رنگ پھینکے پڑ چکے ہیں سونا اور چاندی کا ڈھیر سامنے ہے اور خواہش یہ ہے کہ کاش یہ بکری کی مہنگنیاں ہوتی ایک اونٹ کی لید کا حساب نہیں دینا پڑے گا اس مال و تر کا حساب دینا پڑے گا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن امریاس ان کے بیٹے انہیں دیکھ کر ایک سوال کرتے ہیں امبا جان آپ پر سکرات الموت کی کیفیت ہے اور ہوش و حواس بھی قائم ہے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی تجارت کا نفع دیکھ رہے ہیں مجھے پیش کر رہے ہیں اس کا مانا آپ کی ہوش بھی قائم ہے اور موت کی سکرات بھی محسوس ہو رہی ہیں تو کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ موت کی طرف سفر کیسا ہے موت اگر سامنے نظر آ رہی ہے کسی حقیقت کے ساتھ تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور یہ سفر کیسا ہے امر مناسب شرماتے ہیں یا وہ نہیں الموت المود اشد مینا یوسف مجھے کچھ دکھائی تو دیر ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے سے الفاظ ہمیں معلوم ہی نہیں جو الفاظ مو کا نقشہ کھینچ سکے اشت میں یوسف پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کچھ الفاظ بیان کر دوں گان رضوا فوق کائنا اس وقت میری حالت یہ ہے لگتا ہے کہ رضوا پہاڑ اٹھا کر میری گردن پر لاد دیا گیا ہے وہ گن بتنی شوق اور لگتا ہے کہ میرا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اس قدر چبھن اور شدید تکلیف محسوس کر رہا ہوں وہ کا اندر نہ پھنسی اور یہ سانس جو میں اب تک لیتا رہا بڑی آسانی کے ساتھ اب محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سانس سوئی کے ناگے سے آ رہا ہے اس قدر تنگی ہے اس قدر حبس ہے اس طرح یہ سکرات داری ہے یہ میرے احساسات ہیں جس انسان کو اس حقیقت کا ادراک ہو وہ دنیا کی محبت کا غلبہ اپنے اوپر آنے دے گا اور خواہشات نفس کا غلام بنے گا جو کہ مرد شہوات کا ذریعہ بنتا ہے یہ تمام جو مرد شہو ہے یہ دنیا کی محبت کی بنا پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدھ کو توڑا ہے قرآن کے بے شمار مقامات پر سورہ آئلہ کا موضوع بھی یہی ہے ادا فلاح من کا بلاکرسمر پہ ہی پھسل لا لوگوں آؤ فرح کا راستہ سن لو فرح پانے والا وہ شخص ہے جو پاک صاف ہو گیا اپنے بربر کا ذکر کرتا رہا اور نماز قائم کرتا رہا یہ تین اصول ہے فرح کو حاصل کرنے کے اور آگے کیا فرمایا کہ تم فلاح کی طرف کیسے آؤ اور فرح کے پروگرام کو کیسے اپناؤ گے بل ترون اور حیات اور دنیا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو میں نے فلاح کا راستہ واضح ہے لیکن تم لوگ اس لیے اس راستے پر نہیں چلتے کہ تمہارے سامنے دنیا ہے اور دنیا کی محبتیں ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو پھر یہ فلاح کا پروگرام تم کیسے مانو گے اس راہ پر کیسے چلو گے اس بدھ کو توڑنا ہوگا لہذا کیسے توڑے روایش کا ایک علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے بل آخر تو خیر ہوں کہ آخرت کو یاد کرو موت کو یاد کرو اپنی قیامت کو یاد کرو قیامت کی ان گھاٹیوں کو یاد کرو ذرا وہ منظر اپنے سامنے لاؤ اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھو جب کچھ لوگوں کو ان کے قدموں کے بل نہیں بلکہ سروں کے بل چلایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کیا ان کی معصیتیں ہیں انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کر رکھا ہے کہ ان کو الٹا کھڑا کر دیا گیا دیا جا رہا ہے کہ سر کے بل چلو میدان محشر میں اور اپنے پروردگار کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو جاؤ صحابہ نے پوچھا ضرور کہ سر کے بل کیسے چلیں گے رسول اللہ سب نے ساتھ فرمایا ان لدی انشاوں والا ارجو نہیں لائی انشی والا عروج ہے جو ذات پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے لیکن اندازہ یہ کرو کہ انہوں نے دنیا میں کیا کما رکھا ہے کہ ان کو سر کے بل چلایا جا رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے جب یہ منظر تمہارے سامنے ہوں گے تو پھر یہ دنیا کی محبت کیسے غالب با سکتی ہے سید عائشہ زیب کا نبی اسلام سے بڑے قیمتی سوال کیا کرتی تھی صدیقہ کا طاہر بطحرا ایک سوال یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یوں شرم نہ سو اور آسن کے قیامت میں سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے تو پھر یوں دہ و بہ د پھر لوگ دوسرے کو دیکھیں گے مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں مردوں کو دیکھیں گی برہنہ کش سے ہوگا رسول اللہ سب نے ساتھ میں کلو آہ بن صدیق کی بیٹی نہیں اس وقت سورت حال اتنی گمبھیر ہوگی اس قدر انسانوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے کہ انہیں برہمگی کا احساس ہی نہیں ہوگا ہر ایک کو اپنے نفس کی فکر ہوگی انہیں برہمگی کا احساس ہی نہیں ہوگا میدان محشر جہاں فیصلے ہونے ہیں وہی اس قدر ہالناک ہے جہنم کی سزا تو ویت کی بات ہے ہم یہ بات کتاب و سنت سے پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سی عورتیں حاملہ اٹھیں گے اور وہ شدت غم سے فرد غم سے اپنے حمل بذا کر دیں گے مدت پوری کیے بغیر جو بچے جنم لیں گے حدیث ہریش میادہ کہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور اپنی ماؤں کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان بچوں کو بھی میدان محشر کی اصیت کا احساس ہوگا حالانکہ شیر شیرخوار بچہ نو مولود اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا اس کے سامنے ایٹم بم پھاڑ دو اس کی برا سے کیا ہوا لیکن میدان محشر کی ان ساری کیفیات کو محسوس کرے گا اور اپنی ماں کے دامن کو چھوڑے گا نہیں حالانکہ نو مولود ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی ہے ایک گناہ کا ارتکاب نہیں کر رکھا مگر اس کو اگر خوف اس برتاری ہے تو ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوگی جو قدم قدم اور گراہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلاح کے پروگرام کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت کا احاطہ شکر آغرت ہے ان رساد کو اپنے سامنے رکھو کس طرح تمہیں تنے تنہائی سفر کرنا ہے جب مر جاؤ گے تو پھر اکیلے ہو جاؤ گے یہ دنیا کی مجلسیں دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ تھی جو ہی موت آئے گی اکیلے ہو جاؤ گے اور اپنے آخری فیصلے تک اکیلے رہو گے اور ان ساری گاٹوں کا اکیلے سامنا کرو گے کہیں تمہارے اعمال گنے جا رہے ہیں کہیں تمہاری زبانوں پر مہر لگا کر تمہارے اعزاز ہیں تمہاری گواہی لی جا رہی کہیں زمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اس کی رازدان ہے اس کے ایک ایک راز کو اگل دے اور کہیں فرشتے اپنے صحاف کھولے بیٹھے ہیں جو دنیا کی زندگی میں اس کی اور گناہ تحریر کر رہے تھے اور کہیں خال کے کائنات کا میزان قائم ہے اور بندہ سامنے کھڑا اپنے عمل کے وزن کو دیکھ رہا ہے اور کہیں تنترا کی گھاٹی پر حقوق آباد کا حساب ہو رہا ہے جن کی ہب تلفی کی گئی وہ سامنے کھڑے ہیں اللہ تعالی سے انصاف کی دہائیاں مانگ رہے ہیں اور اللہ انصاف فراہم کرے گا حقوق کا حساب دے لے گا اور پورے انسان کی حجت قائم کرے گا اور کہیں پر پھر پولیس رات کا سفر شروع ہو جائے گا جس پر گزرنے والوں کی چار دسویں بیان ہوئی کچھ تو گزر جائیں گے اور ان کے جسموں کو ایک آنچ بھی نہیں آئے گی تیز رفتار بجلی کی طرح آدھی اور طوفان کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ گزریں گے بڑی آہستہ آہستہ گرتے سمجھتے اور کچھ لوگ پورے سراب پر قدم رکھیں گے اور کھڑے نہیں ہو پائیں گے بیٹھ جائیں گے جیسے بچہ زمین پر اپنے گٹنوں کے بل چلتا ہے یہ ان کی کیفیت ہوگی کبھی گریں گے کبھی سبریں گے نبی السلام نے ایک حدیث میں کہ تو اللہ کے الفاظ بیان کیے اور تشویش دی جیسے دنیا میں کوئی والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اپنے باپ کی مار سے بچنے کے لیے اس طرح کیفیت ہوگی گزرنے والوں کی اور جب وہ گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے زخموں سے چور ہوں گے اور گزرنے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا یہ اللہ کا علم میں ہے اور چوتھی جسم لوگوں کی ہے جو پورے سراد قدم رکھیں گے نیچے جہنم کے شہر ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے چل نہیں سکیں گے ان کے کےنان ہی نہیں تھے جو ان کو چلا سکیں گر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے رماعے کی تنہائیوں میں بیٹھ کر ان ارسات پر غور کرو ان سارے مناظر کو دیکھو یہ فکر آخرت ہے کیونکہ دنیا کی محبت کا علاج ہے اور دنیا کی محبت کا علاج اگر ہو جائے تو پھر یہ جو نفس کی خواہشات ہیں ان کا غلبہ نہیں ہوتا اور پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات پر اللہ تعالی کی شریعت کو حاکم بناتا ہے کہ ہم کی حدیث کے مطابق کہ لا یوم واحد کو يكون یقون تبع لما رہا جی بھی کہ اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری خواہشات میری شریعت اور میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں تو یہ مرد شاہ کی حقیقت ہے جو بہت سے انسانوں پر غالب آ چکی کہ وہ خواہشات نفس کو مقدم گردانتے ہیں ہر چیز پر حتیٰ کہ عمل سالے پر ذکر و اذکار پر اپنے نفس کی خواہشات کو مقدم کر لیتے ہیں حالانکہ عمل سالے نجات تو ہندہ ہوتا ہے ذکر کی بات چلی نبی اسلام کے مسلطر احمد میں اور بہت سی بتوں کے حدیث میں جب آپ نے فرمایا کہ سبق المفردون مفردون بازی جیت گئے سب لے گئے آگے آگے ہوں گے صحابہ ہے مفردون کا لفظ سمجھ نہ سکے پوچھا کہ مل مفردن یار رسود اللہ یار رسول اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے مفردون کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفردون جو ہیں الزاکر اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے جن کا مجاہدہ نس کی اصلاح کے بعد اپنی زبان پر لگ گیا اور ان کی زبان نے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنے لگی اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد ہوں یا عورتیں ہوں فمار کی مفردین اور قیامت کے روز جو ان کا مقام ہوگا ان سے کوئی سبقت نہ لے جا سکے گا کبھی تو ایک حدیث میں ذکر اللہ کو سونی اور چاندی کی خیرات سے افضل قرار دیا گیا اس جہاز سے افضل کہا گیا جس میں بغیر دشمن سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے وہ آپ پر وار کرے آپ اس پر وار کریں یا آپ اس کو مار دیں یا وہ آپ کو قتل کر دے فرما اس جہاز سے بھی ارسل اللہ کا ذکر ہے تو مفرے تھیں اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فکر یاد اس ہوں بھی اثر یامل قیامت اللہ کا ذکر جو ہے تیامت کے دن ان کے بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دے گا قیامت کے دن بوجھ کیا ہوں گے گناہوں کے بوجھ گناہوں کے وزن فرما کہ اللہ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دے گا یا دونوں یومر قیامت خفاف اور یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے بالکل ہلکے پھلکے یہ اللہ کے ذکر کی شان ہے جن کا مجاہدہ اصلاح نفس کے ساتھ عمل پر بھی ہے جد وجہ عمل کے لحاظ سے ذکر اللہ بڑا قیمتی عمل ہے بڑا مبارک عمل ہے اللہ تعالی نے اس عمل کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس عمل کے لیے کوئی ذمہ داری اور شرط عائد نہیں کی نہ وضو کی نہ مسجد میں جانے کی اور نہ کسی لمبے جوڑے سفر کی ذکر اللہ تمہار مقام پہ کر سکتے ہو وضو ہو تو کر سکتے ہو وضو نہ ہو تو کر سکتے ہو قبلہ سامنے ہو تو کر سکتے ہو اور قبلہ سامنے نہ ہو تو کر سکتے ہو کھڑے ہو تو کر سکتے ہو چل رہے ہو تو کر سکتے ہو بیٹھے ہو تو کر سکتے ہو لیٹے ہو تو کر سکتے ہو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بابوزو ہو کر سو جاتا ہے رات جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کروٹ بدلتا ہے اس وقت ما ماسال اللہ بن خیر دنیا والا آخرا اللہ ہوئی یا ہو جب کروٹ بدلے گا اور اس کی آنکھ کھلے گی تو کروٹ بدلتے بدلتے اللہ تعالی سے جو بھی خیر مانگے گا خواب و دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا فرما کی ذکر اللہ اور اس کی شان ہے کہ آپ لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے ذکر اللہ یامر قیام قیام مسکن تمہارے بوجھ ہلکے کر دے گا اور تم بالکل ہلکے پھل کے آؤ گے کوئی تمہارے ستگنا ہوگا بوجھ نہ ہوگا یہ اللہ کا ذکر ہے ایک چھوٹا ذکر صحیح بخاری کی حدیث میں منقول ہے رسول اللہ تب نے اشاعت فرمایا جو شخص صبح کو سو دفعہ سبحان اللہ ہمدے کہہ لے صبح اللہ ہمدہی سو دفعہ کہہ لے اس کو کیا ملے گا کیا حاصل ہوگا اور کہ ایک اللہ کو حت اللہ خطا آیا ہوں اس کے تمام گناہ مٹا دے گا بلوکارن پچھلا سوا دل بہ ہاں وہ گنا زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ زمین میں خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے اللہ کے پیغمبر کو یہ بات کس نے بتائی جن کی پوری زندگی مکہ اور مدینہ میں گزری کہ زمین کی صحت نہیں کی مکر مدیرہ میں محسور رہے اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوا کہ زمین میں پانی زیادہ اور خشکی کم ہے آپ نے خوشی کا ذکر نہیں کیا پانی کا ذکر کیا کہ سو بار یہ الفاظ کہنے پر اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا چاہے وہ زمین پر موجود سمندروں اور دریاؤں اور سارا وہ پانی جو زمین کے اندر ہے اوپر ہے باہر ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بولتے آسمان والے کے امر سے بولتے ہیں جن کا ہر فرمان اللہ کی وحی ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ زمین پر پانی سے زیادہ خشکی کم ہے اللہ نے وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ فرمایا اور پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو چھوٹا سا عمل چھوٹا سا فکر سبارہ صرف ذکر تک نہیں اس کا معنی بھی تو سمجھنا چاہیے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور اسی کی ساری تعریف ہے یہ مانا صرف مانا نہیں ہے یہ مانا دین اسلام کا پورا علیدہ ہے اسماء صفات کی توحید کا منقس ہم چھوڑ ہے سبحان اللہ وحمد ہی ساری توحید ان دو صورتوں میں منحصر ہے ایک اللہ کا پاک ہونا ہر عیب سے ہر نقش ہر شریک سے نہ اس کو موت آئے گی نہ اس کو نیند آتی نہ اس کو اونگ آتی نہ وہ ظلم کرنے والا نہ وہ بھولنے والا نہ وہ حاصل الغرض جو بھی نقص اور آئٹ کی صفات ہو سکتی ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے جن میں سب سے بڑی صفت شریک مقرر کرنا فلاں اللہ کا شریک فلاں مشکل کشا فلا سجدے کے لائق فلاں کی تربت طواف کے لائق یہ ساری شراکتیں ہیں اللہ کی ذات میں وہ نقص پیدا کرنا جن سے اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ضروری ہے کہ بندے کا عقیدہ بھی یہی ہو کہ واقعی اللہ پاک ہے اور وہ یہ عقیدہ دل و جان کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے والا ہو اور اس کی پوری زندگی کا عمل بھی اس عقیدے پر قائم ہو بھائی ہم اسی کی تعریف ہر جسم کی تعریف اسی کی ہے یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ رب العزت کی ساری صفات کمال کو مانا جائے اور یقینہ رکھا جائے کہ ان ساری صفات کمال کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے تب وہ ہر جسم کی تعریف کا مستحق ہوگا اگر اس کی صفات آپ کسی اور کو بھی دیں گے تو پھر وہ بھی تعریف کا مستحق بن جائے گا اگر آپ کہیں گے اللہ بھی عالم الغیب ہے اور اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہے تو اتنی تعریف اللہ کے رسول کی بھی کرنی پڑے گی لیکن اللہ کی ہر قسم کی تعریف تبھی قائم ہوگی جب عقیدہ یہ ہوگی صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ ہی رزاق ہے اللہ ہی جو ہے ساری صفات کمال کا مالک اور مستحق ہے تو اس پورے عقیدے کے ساتھ جب سبحان اللہ میں ہم بھی پڑھو گے صبح کو سو دفعہ اللہ تعالیٰ زمین پر سارے گناہوں کو معاف کر دے ذکر اللہ کی شان یہ بھی ایک مجاہد ہے تو فرمایا کہ مجاہد وہ ہے کہ مجاہدے کا آغاز اپنے نفس سے کرے اپنے نفس کی اصلاح کرے یہ نفس جو شیطانی وساوس کا مرکز ہے اس کو تھو ڈالے اس تزکی اور طہارت کے ساتھ جو اللہ کی وحی سے حاصل ہوتا ہے اور پہلا مرض مرد شاہبہ دوسرا مرض مرد شبہ بڑا خطرناک مرض ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے آئندہ میں اللہ تعالی ہمیں ان ساری شہوات اور شبہات کے امراض سے بچائے اور وہ نس کے حکمرانی جو ہے جو بعض انسانوں پر مسلط ہو چکی اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے دے اللہ تاک توفیق دے کہ نور وحی ہمارے لیے ہر مقام پر اجالے کا باعث بن جائے اس کی وحی کا نور ہمارے اعمال پر اس طرح چھا جائے اور قائم ہو جائے جو اللہ کے بے کی دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے اللہ باغ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے فکر آخرت اللہ رب عزت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے ہماری تمام تر تفکیر کا مدار اور مہبر آخرت کی فکر ہو منصور بھی نے کی طرح اس کا جنازہ اٹھا تو گھر سے اس کی والدہ کی آہ نکلی کہ واہ تفیلہ جہنم جہنم کا مختول جا رہا ہے کہ میرا بیٹا جہنم کا مختول جا رہا ہے ماں تالا اللہ خوف جہنم میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی ہے ہر وقت جہنم کا خوف جہنم کا ذکر جہنم کی آگ کے منا میرے بیٹے کے سامنے رہتی اس کی خاطر فر عمل کرتا اس سے بچاؤ کی خاطر نہ اس کو نہیں لاتی نہ ہی کھاتا پیتا روزے میں دن گزارتا رات کو قیام کرتا ماں تعلیم اللہ خوف و جہنم. میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا ان کے پڑوس میں ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ منصور ابن نے کے گھر میں کبھی کبھی رات کو جھاٹا کرتی تھی اس کے سہن میں ایک ستون تھا براندے کا وہ ستون نظر نہیں آتا اس کی سے ستون بھی غائب ہو گیا وہ ستون کہاں گیا باپ نے کہا بیٹی وہ خود منصور ابن نے تھا اندھیرے میں تم اس کو ستون سمجھتی تھی میں نے وہاں کھڑے ہو کر وہ قیام کیا کرتے تھے پڑوسی یہ سمجھتے شاہی ستون ہے جب بھی جھانک کر دیکھا اس کو ستون نظر آیا سمجھ نہیں یہ ستون ہے کوئی اس مدرس قیام ال اللہ کا ذکر تعلق باللہ خوف جہند اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوف نہ فرما دے ہمارے اعمال بھی اسی خوف کا مدر بن جائے قولی ابورہذا علیحمد اللہ